اوظب اللہ من شعیطانرجیم بسم اللہ إلى الرحیم نافقوا يقولون اخوانحم الدین کفرو من اہل الكتاب من اہل الكتاب لئن عخرج لنخرجن معكم ولا ولانتی فيكم احدن ابدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرم محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شطاً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريباً مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ مقصد صورت الحشر کا مقصد صورت الحشر کا اد ترغیب عید الجہاد و اور صورت میں زجر اور تخویف دیا جاتا ہے منکرین کو صورت میں تین گروہ یہ ذکر کیے گئے ہیں یہود منافقین اور ایمان والے سورت کے پہلے رکوع میں یہود کو زواجر اور تخویفات دیے گئے ہیں جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی دنیا میں ضلیل اور رسوا ہوئے جلا وطن ہوئے جو رقوع جس رکوع کی تلاوت کی گئی اس رکوع میں منافقین کو زواجر اور تخویفات دیے گئے ہیں جنہوں نے یہود کو یہ اپنے وعدے اور اپنی نصرت کا یقین دلایا تھا لیکن موقع پڑنے پر اور وقت آنے پر ان کی کوئی مدد نہیں کی منافق تھے اور آخری رکوع میں ایمان والوں کو تحذیر دی جاتی ہے کہ کہیں تم ان کی طرح نہ ہو جانا یہود اور منافقین کی طرح سورہ صور سے سورہ تحریم تک یہ دس صورتیں ہیں ان دس صورتوں کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ترغیب عید الجہاد والانفاق ساتھ ساتھ ان صورتوں میں جو جزوی مقاصد ہیں تو وہ بھی ساتھ میں ذکر کیے جاتے ہیں لیکن جو بڑا مقصد ہے ان تمام صورتوں کا تو وہ ایک ہے وہ ہے جہاد اور انفاق کی طرف ترغیب یہ جی پہلا رکو اس میں یہودیوں کی بن نظیر کی جلاوطنی وہ بیان کی گئی چونکہ انہیں جلاوطن کیا گیا تھا بغیر لڑے مسلمانوں کو یہ مال بغیر لڑے حاصل ہوا تھا تو اسی وجہ سے صورت میں مال فیک کا حکم یہ بھی بیان کیا گیا اور مال فیک کے مصارف وہ بیان کیے گئے کہ مال فہ یہ کہاں کہاں پہ تقسیم کیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال یہ زیادہ تر مہاجرین میں تقسیم کیا کہ جو کمزور تھے تاکہ انصار جو انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا مدینہ ہجرت کرنے کے وقت تو ان پر بھی ان پر سے بوجھ وہ کم ہو اور مہاجرین یہ اپنے پاؤں پر یہ کھڑے ہو سکیں بعد والے لوگوں پر اللہ نے یہ لازم کیا کہ وہ اپنے سے اگلے کہ جو ان کے اسلاف ہیں تو ان کے لیے وہ دعائیں مانگیں ان کے لیے مغفرت کی اور اللہ کی بخشش کی دعا مانگیں یہ اور اپنے دل میں ان کے ساتھ کوئی حسد اور کوئی کینہ اور بغذ نہ رکھیں صحابہ کرام کی صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور صحابہ کرام کے ساتھ یہ جو عقیدت ہے قرآن میں جگہ جگہ ہم اس کا تذکرہ اور بیان یہ کرتے رہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا باقاعدہ حصہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے متعلق یہ اچھی زبان استعمال کریں گے اور صحابہ کرام کے متعلق وہ کبھی بھی بدزبانی اور بدکلامی وہ نہیں کریں گے تفصیل قرطبی میں ہے کہ یہاں پہ تین گروہوں کا تذکرہ یہ کیا گیا تین طبقات یہاں پہ ذکر کیے گئے مہاجرین انصار اور ان کے بعد آنے والے جو مسلمان ہیں جو ان پہلے والوں کے لیے دعا کریں گے تو امام قرطبی نے مختلف تابین کے اور علماء کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہ جو پہلے دو گروہ تھے تو یہ تو گزر چکے چاہیے یہ کہ تم اس تیسرے گروہ میں بنو اور اپنے آپ کو اس تیسرے گروہ کا حصہ بناؤ ولدین جاؤ ممبادہ یقول رب نق فرلنا ول اخواندین صبق بل ایمان ولا تج في قلو بنا غل آمنو ربنا رب نا ان یہ جی ابن آیات میں علم تر لدی نافقو جی ان آیات میں منافقین کو زواجر اور تخویفات یہ دیے جاتے ہیں جیسا کہ بنو نظیر کے اس واقعے کو ہم نے تفصیل بیان کی ہے جی اور اس میں سے بھی منافقین کے متعلق چند باتیں وہ ہم نے ذکر کی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے دیت وصول کرنے کے لیے جب ان کے ہاں گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر باری پتھر پھیکنے کا وہ منصوبہ بنایا وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جلدی سے اٹھ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور صحابہ کو یہاں پر مدینہ آ کر صحابہ کرام کو بتلایا کہ یہود کا یہ ارادہ تھا تو یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ کو ان کے پاس بھیجا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کا واقعہ کابن اشرف کو ان کا کام تمام کرنے کا وہ واقعہ وہ ہم ذکر کر چکے ہیں تو محمد بن مسلمہ کو ان کے پاس بھیجا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینہ سے فلفور نکل جاؤ اور اب تم لوگ یہاں پہ میرے ساتھ اکٹھے مدینہ میں نہیں رہ سکتے کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور وعدے کی خلاف ورزی کی تھی یہود کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے یہ وعدہ کیا تھا روایات میں دو طرح کے اقوال یہ ہی آتے ہیں مدینہ منورہ جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی تو یہاں پہ یہودیوں کے جو تین گروہ تھے بنو قینق بن نظیر نذیر اور بنو قریضہ تو ایک قول کے مطابق وہ یہ تھا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم لوگ ہمارے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کرو گے اور ہماری حمایت کرو گے اور ایک قول کے مطابق وہ یہ تھا کہ اگر ہم پر کوئی باہر سے حملہ کرے تو تم لوگوں نے نہ اس کی حمایت کرنی ہے اور نہ ہمارا ساتھ دینا ہے اور نہ ہماری مخالفت میں کھڑا ہونا ہے بلکہ اسی طرح تم لوگ یعنی جانب داری اختیار نہ کرو تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ میرے ساتھ یہاں پہ رہ نہیں سکتے اور انہیں دس دن کی مہلت وہ دی گئی تو اس نوٹس کے دینے کے بعد انہوں نے جلاوطنی کی وہ تیاری وہ شروع کر دی مگر رئیس المنافقین عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول نے انہیں پیغام بھیجا کہ اپنی جگہ پر برقرار رہو ڈٹ جاؤ گھر بار یہ نہ چھوڑو اور میرے پاس دو ہزار تک جنگجو ہیں جو تمہاری حفاظت میں اپنی جان تک وہ لڑا دیں گے اور اپنی جان تک وہ دے دیں گے تمہیں اگر یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز کس کوئی سمجھوتا وہ نہیں کریں گے تم لوگوں سے اگر جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بنو و قریضہ میں انہیں بھی پیغام بجواتا ہوں اور بنو غطفان وہ بھی تمہاری مدد کو وہ آ پہنچیں گے تو اللہ کے پیغمبر نے ان کا محاصرہ کیا تو بنو نظیر جو پہلے جلا کرنے پر وہ آمادہ ہوئے تھے اور انہوں نے تیاری شروع کی تھی تو عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جی اس کے دھوکے میں وہ آ گئے ان کی اس کی باتوں پہ اعتماد کیا اور اللہ کے پیغمبر نے ان کا محاصرہ کیا تو نہ تو ابن سلول وہ اور اس کے وہ دو ہزار جو جنگجو تھے نہ تو وہ میدان میں آئے نہ بنو قریضہ مدد کو آئے اور نہ بنو غطفان وغیرہ وہ آئے اور منافقین نے انہیں دغا دی اور ان کے ساتھ وہ وعدہ جو ہے تو وہ وفا نہیں کیا اور بالاخر بنو نظیر کو جلا وطن ہونا پڑا تو یہاں پہ ان آیات میں منافقین کے وہ کھوکھلے جو وعدے تھے ان کے ساتھ تو وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے بنو نظیر کو وہ وعدے کیے تھے لیکن وہ انہوں نے پورے نہیں کیے یا علم تردین نافق کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو نافقو کہ جنہوں نے منافقت کی تھی جس کا سرغنہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول تھا یہ قولون الاخوانحم الدین کفرو من الکتابی کہ وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کیونکہ وجہ یہ کہ دین اسلام کی مخالفت میں ایک دوسرے کے بھائی ہی تھے اگرچہ نصبی بھائی نہیں تھے لیکن اسلام کی مخالفت میں ایک ہی طرح کے تھے اور ان کے درمیان وہ اسلام دشمنی کی جو اخوت تھی اور اکٹھ تھا وہ ایک ہی جیسا تھا یقول علیہ اخوانحم کے کہ جو کہتے تھے اپنے بھائیوں سے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے یعنی بنو نذیر ان سے کہتے ہیں لئے نخرج تم کہ اگر تم نکالے گئے اپنے گھروں سے لنخرجن نماکم اور لام تاکید تاکید ثقیلا کے ساتھ یعنی کتنی تاکید اور کتنی شد کے ساتھ وہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے بخدا اگر تم نکالے گئے لنخرجن نما تو ضرور ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے ولانتی اورفیقم ولانتی اور عفیقم عہداً ابدا یعنی مقصد یہ تھا کہ تم خود کو اکیلا مت سمجھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ولانط الفی کم عہداً ابدا اور ہم نہیں مانیں گے اور ہم کہا نہیں مانیں گے فی تمہارے بارے میں یہ عہداً کسی کی بھی ابدا کبھی بھی تمہارے بارے میں ہم کسی کی بھی اور کبھی بھی ہم کوئی بات وہ نہیں مانیں گے یعنی ہمارا یہ فیصلہ یہ بالکل اٹل ہے اور قطری فیصلہ ہے کہ تم اگر نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے تمہارے ساتھ اگر لڑائی لڑی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور یہ ہمارا بالکل قطعی اور اٹل فیصلہ ہے وہ قُوتِلْتُمْ تم اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی لنن تو ضرور ہم مدد کریں گے تمہاری یہ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ شہد اور اللہ گواہی دیتے ہیں ان نم کہ بے شک یہ منافق یہ جھوٹے ہیں ان کے وعدوں کا کوئی بھروسہ نہیں لعین اخرجو اور قسم اللہ کی کہ اگر یہ نکالے گئے اپنے گھروں سے یہ یہود لاخ رجوع نما تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے و لئین اور اگر ان سے جنگ کی گئی ان یہودیوں کے ساتھ لائنسرو نہ تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے ولعین نسرو ہو چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے مان لو بالفرض منافق اگر اس کے ساتھ مل بھی جائے اور اگر اس کی مدد بھی کرے تو منافق اس کا لڑنا کیا ہے اور اس کی بہادری اور شجاعت وہ کیا ہے ولی نسرو اور اگر یہ مدد کریں بھی ان کی اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی لئیول الادبار تو ضرور وہ پھیر دیں گے انہیں اپنی پشت یہ منافق کی بہادری ہے منافق وہ یعنی اتنا بہادر ہے کہ وہ لڑنے میں پھر اپنی پشت دکھائے گا اور یہی منافق کا وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ولین نسرو ہم لئیول اور بخدا اگر انہوں نے مدد کی بھی ان کی لئیول ادبار تو ضرور وہ پھیریں گے انہیں اپنی پوشت سم ملا اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی یعنی کوئی بھی ان کی مدد کو وہ نہیں آئے گا اور یہ کیوں نہیں لڑ سکتے وجہ یہ ہے مسلمانوں کو اللہ نے وہ روب دیا ہے اور مسلمانوں کو اللہ نے وہ دھاک دی ہے اور مسلمانوں کو اللہ نے وہ دہشت دی ہے اسی لیے یہ جی آج مسلمانوں کے جو دشمن ہیں تو انہوں نے بھی بڑا اچھا جو فتویٰ ہے اور بڑا جو اچھا لیبل ہے مسلمانوں پہ یہی لگا رکھا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں قرآن اس کے لیے اور ٹیررسٹ کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ارہاب ہے یعنی قرآن جو لفظ ہے اسی لفظ کو جی انہوں نے یہ استعمال کیا ہے ارحاب اصل میں دوسرے کو ڈرانے دوسرے کو ڈرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے سورہ انفال آیت نمبر ساٹھ میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا واحد الحم مستطاطمن قوت و مرباط الخیل تر ہبو نبی ہی کہ تم ڈراتے ہو بھی اس تیاری کے ذریعے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو تو یہاں پہ مسلمانوں کو اللہ نے جو روب دیا ہے اور جو دہشت دی ہے تو اسی سے خوف زدہ ہے اس کا دشمن ان تم اشد و رہ بتن من اللہ اور ضرور تم اے مومن اے مسلمانوں اشد و تم زیادہ سخت ہو رہ بتن ڈر کے اعتبار سے یعنی تمہاری وہ دہشت اور تمہارا وہ ڈر وہ اتنا زیادہ سخت ہے فی صدورہم ان کے سینوں میں صدورہم میں یہاں پہ جو یہ ضمیر ہے تو یہ ضمیر منافقین کو بھی راجے ہے اور یہ ضمیر یہ اہل کتاب کو بھی یہ راجے ہے لان تم اشد فی صدورہم من اللہ ضرور تم زیادہ سخت ہو ڈر کے اعتبار سے فی صدورہم ان کے سینوں میں یعنی ان منافقین کے سینوں میں اور ان یہودیوں کے سینوں میں تمہارا ڈر وہ بہت زیادہ ہے من اللہ اللہ سے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا کہ مسلمان سے ڈرتے ہیں یہ منافق اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا مسلمان سے وہ خوفزدہ ہے اور یہ یہود و نصارہ یہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا کہ یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں ذالی کبھی قوم اللہ یف اور آج یہ بات بالکل واضح ہے ذالقبی ان نحم قوم اللہ اور یہ اس وجہ سے ذال کبھی اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ایک قوم ہے یہ ایسے لوگ ہیں لاف کہ جو نہیں سمجھتے اللہ کے دین کو اللہ کی کتاب کو یہ نہیں سمجھتے ورنہ یہ منافقت یہ چھوڑ دیتے اور اہل کتاب یہ نہیں سمجھتے ورنہ وہ اسلام لے آتے جی ان کے دلوں میں یہ خوف کیوں ہے ان کے دلوں میں یہ ڈر کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں لڑ سکتے اب یہاں پہ ان کی وہ جو بزدلی ہے تو اس کے بارے میں مزید وضاحت وہ کی جا رہی ہے لا نقم جمیان وہ نہیں لڑیں گے تم سے جميعا جمیان یا تو یہ جمیان حال ہے اس فائل سے اور یا یہ جمیان یہ حال ہے مفرول سے دونوں سے حال ہے لا یقاتلونکم نقم جمیان وہ نہیں لڑیں گے تم سے جمیان اس حال میں کہ تم ساروں سے یعنی تم ساروں سے وہ لڑ نہیں سکتے اور یا لا یقاتلونکم نقم یہ لڑ نہیں سکتے تم سے جمیان اس حال میں کہ وہ سارے یعنی اگر یہ سارے دشمن یہ اکٹھے بھی ہو جائیں تو یہ, یہ مسلمانوں کی ایک تھوڑی سی جماعت کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے یا اگر چہ یہ دشمن یہ تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہوں اور اگر چاہیے نیٹو اور سارا کچھ یہ کیوں نہ بنا لیں مسلمانوں کے ساتھ یہ اکٹھے ہو کر بھی نہیں لڑ سکتے بالکل نہیں لڑ سکتے نہیں نہیں لڑیں گے لیکن وہ جو قلعہ بند بستیاں ہیں اور وہ جو قلعہ بند علاقے ہیں تو وہاں پہ یعنی ان میں محصور ہو کر اور ان میں بند ہو کر وہاں سے کوئی گولا شولہ وہ پھینک دیں گے اسی طرح دیوار کے پیچھے سے کوئی وار کر سکیں بصورت دیگر میدان میں وہ آمنے سامنے وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے اتنے بزدل ہیں لا کم جمیان نہیں لڑیں گے یہ تم سے اکٹے اکٹھے فی قرم محسنت مگر بستیوں میں محسنت قلعہ بند محسن حسن سے قلعے کو کہتے ہیں یعنی بڑی بڑی دیواریں اور بڑی بڑی فصیلیں انہوں نے کھڑی کی ہوتی ہیں اور وہاں سے قلعہ وہاں سے اگر کوئی ٹینک کا گولا وہاں سے اگر کوئی گولی وہ چلا سکیں او میں وراء اجدور یا دیواروں کے پیچھے سے جو دور جدار کی جمع دیوار کو کہتے ہیں یا دیواروں کے پیچھے سے ب سوم بے شدید اس میں تسلی ہے ایمان والوں کو دو معنی ہے اس جملے کے ب سوم بے شدید ان کی جنگ آپس میں بڑی سخت ہے یعنی بظاہر اور یاگے کا جملہ یہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے باسم بم شدید ان کی جنگ آپس میں بڑی سخت ہے یعنی اتنے تمہارے بڑے دشمن نہیں ہے کہ آپس میں ان کا جو اختلاف ہے یہ جو بظاہر تہسبہ جمیان تم گمان کرتے ہو ان پر جمیان اکٹے ہونے کا وہ قلوب ہوم شتا جبکہ ان کے دل شتا وہ الگ الگ ہے جدا جدا ہیں یعنی یہ صرف ایک نمائشی اتحاد ہے ان کا ان کے دل آپس میں باطنی طور پر وہ اکٹے نہیں ہیں اور وہ ملے ہوئے نہیں ہے بس شدید تہ سب جمیان و قلوب تم گمان کرتے ہو ان پر اکٹے ہونے کا وہ قلوب ہم جب کہ ان کے دل یہ الگ الگ ہیں اور یہ جدا جدا ہیں تو اتنے تمہارے مخالف نہیں ہے کہ ان کی آپس کی جو جنگ ہے وہ تم لوگوں کے مقابلے میں ان کی آپسی جو جنگ ہے وہ مزید سخت ہے یعنی مقصد یہ کہ آپس میں اگر یہ تمہارے خلاف اکٹے ہوئے ہیں لیکن ان کی جو آپسی لڑائی ہے تو وہ تمہاری جنگ سے بھی زیادہ سخت ہے یہ آپس میں صرف تمہارے خلاف اکٹے ہوئے ہیں ورنہ ان کا آپس میں بس چلے تو ایک دوسرے کو بھی کاٹ ڈالیں بس ہوم بن شدید تو اس میں تمہیں تسلی ہے کہ جب ان کی آپس میں اتنے اختلافات ہیں تو تم کیوں ان سے ڈرتے ہو اور ایسے بزدلوں سے تم ڈرتے ہو یا باس اوم بے نوم شدید دوسرا معنیٰ مفسرین یہ کرتے ہیں کہ ان کی جنگ آپس میں یہ بڑی سخت ہے یعنی مقصد یہ کہ صرف زبان سے یہ لان تان یہ کر سکتے ہیں مفسرین معنی کرتے ہیں بس اوم بے نوم شدید بالکل ولویدی لنف عالن یعنی ان کی صرف باتیں سن لو جنگ ان کی آپس میں شدید بڑی سخت ہے یعنی یہ صرف باتوں کے یہ صرف باتونی کردار ہیں یہ صرف باتوں کے جنگجو ہیں اور صرف باتیں ہی ان سے کروا لو باقی ماندہ میدان میں لڑنے والی یہ شاسوار نہیں ہے بس ہوم شدید ان کی جنگ آپس میں بڑی سخت ہے جنگ سے پہلے یہ بہت بڑے دعوے کرتے ہیں آج کل آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے بڑے اپنے آپ کو سوپر پاور کا وہ دعوی کرنے والا ایک تو دن میں کم از کم ایک پندرہ بیس جھوٹ تو وہ چوبیس گھنٹوں میں وہ بولتا ہے اور دوسری جانب اتنے بلند بانگ دعوے وہ کرتے ہیں لیکن میدان میں لڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے بس شدید ان کی جنگ آپس میں ان آیات کو پھر یہ آج کے حالات پہ اس کی تدبیق کریں اسے اپلائی کریں تو آپ کو ان آیات کی بڑی اچھی سمجھ وہ آئے گی اوپر سے یہ فضائی حملے کر سکتے ہیں ڈرون حملے یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ آؤ میدان میں دو بدو لڑے آمنے سامنے لڑے تو پھر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے باسہم بینہم شدید مسلمان تو بالکل میدان میں کھلے میدان میں وہ لڑنے کی خواہش وہ رکھتا ہے مسلمان کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتا اور یہ دیوار کے پیچھے سے قلعہ بند بستیوں میں دور سے کہیں جو ہے یہ وار کرتے ہیں با بینہم شدید حالانکہ آج بھی چاہیے یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اتنی بڑی آبادی انہیں قتل کیا جائے تو ان کے جو بڑے بڑے پہلوان ہے پہلے پہلے میں اتارے جاتے ایک جانب سے سے کا سب سے بڑا پہلوان ہوتا تھا تو وہ اور اور دوسری جانب سے دوسرا اور آپس میں چند لوگوں کی وہ لڑائی سے وہ پوری لڑائی وہ ایک جانب وہ شکست قبول کر لیتا اور دوسرا جانب وہ فاتح قرار پاتا باسم بینہم شدید ان کی جنگ آپس میں بڑی سخت ہے تحصب ہوم جمیان تم گمان کرتے ہوئے ان پر جمیان اکٹھا ہونے کا وہ قلوب ہم حالانکہ ان کے دل آپس میں یہ جدا جدا ہیں اور یہ الگ ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یاقلون کہ ان میں عقل نہیں ہے یہ گدے ہیں گدے ان میں کوئی عقل نہیں ہے یہ اور مسلمانوں کی جو اصل یہ جو مسلمانوں کا ڈر ہے ان کے دلوں میں اور مسلمانوں کا خوف ہے ان کے دلوں میں عنایات سے اگر بندہ اندازہ لگائے تو وہ اصل چیز جو دشمن پر ان کا خوف اور روب بٹھاتی ہے وہ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد ہے مسلمان اگر آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں تو دشمن تو دشمن ہے مسلمانوں میں جو منافق ہیں اگر ساتھ میں وہ بھی مل جائیں تو وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن یہ قرآن وہ کتاب جس نے صحابہ کی تربیت کی تھی اور پوری دنیا میں اللہ نے انہیں ایک مقام دیا تھا پوری دنیا میں اللہ نے ان کا ایک روب قائم کیا تھا آج اسی قرآن کو ہم مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے صرف تعویذوں کی کتاب تلاوت کی کتاب بنا دیا ہے وہ کتاب جس سے لوگ بنتے تھے وہ کتاب جس سے معاشرہ بنتا تھا وہ کتاب جو مسلمانوں کو ایک لڑی میں وہ پرونے والی کتاب تھی وہ کتاب جو مسلمانوں کو ایک لڑی میں وہ باندھنے والی کتاب تھی ان کا اتفاق اور اتحاد لانے والی کتاب تھی آج اس کتاب سے مسلمان کوسو دور ہیں اس کتاب کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے قوم اللا یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یاقلون کہ یہ عقل نہیں رکھتے وہ علامہ اقبال ان کا وہ شعر اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ وہ آپ لوگوں کو یہ پڑھ کر یہ سنایا ہے علامہ اقبال کا یہ شعر میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے کہ بے آیاتش ترا کار جزی نیس کہ از یاسی نے اوں آساب میری ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری کہ قرآن کے ساتھ آج مسلمان کا تعلق کیا ہے بے آیاتش ترا کار جزی نیس کہ از یاسی نے اوں آساب میری قرآن کی آیات کے ساتھ آج کے مسلمان کا بس صرف یہی ایک سرسری سا تعلق ہے کہ بصورۂ یاسین سے اس کے مردے کی روح جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے اور یہ کیوں ہے مسلمان کا یہ تعلق قرآن کے ساتھ ایسا کیوں بنا ہے ببند صوفی و ملا اسیری حیات اس حکمت قرآن گیری وجہ یہ کہ مسلمان آج کا جو دنیا پرس مولوی ہے اور دنیا پرس پیر ہے اس کے شکنجے میں گرفتار ہے اور اس نے قرآن سے وہ حیات اور وہ زندگی وہ حاصل نہیں کی کہ جو قرآن جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کتاب کو بھیجا تھا غال کبھی ارمغان حجاز میں اقبال کہتا ہے غال کبھی قوم اللہ یا یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ عقل نہیں رکھتے الَّذِينَ اللہ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا یہ جی ان کا حال یہ جی ان لوگوں کے حال کی طرح ہے کمسل الدینہ ان کا حال جی ان منافقین کا اور یا یہ بنو نظیر کا دونوں مراد ہیں کمسل الدینہ یہ جو پہلے کمسل الدینہ تو ان بنو نظیر کا حال یہ ان سے پہلے جو یہود تھے بنو کی نقا جنہیں غزو بدر کے بعد جلاوطن کیا گیا تھا ان کے ساتھ تجبی دی جا رہی ہے ان بنو نظیر کا حال کا مسل ان لوگوں کے حال جیسا ہے من منقبل کہ جو ان سے پہلے تھے قریباً نزدیک ہی ذاقوا و امرہم کہ انہوں نے چکا و امرہم یہ اپنے کام کا انجام اپنی حرکت کا انجام انہوں نے دیکھا بنو نذیر کے واقعے میں تفصیل میں نے وہاں پہ وہ تباریخ میں نے ذکر کی تھی کہ بنو نظیر سے پہلے شوال دو ہجری میں بنو کینوکا کو بھی اللہ کے پیغمبر نے جلاوطن کیا تھا بنو قینوقا کو شوال دو ہجری میں اللہ کے پیغمبر نے جلاوطن کیا تھا اور اس کی وجہ یہاں پر مفسرین نے ایک واقعہ وہ ذکر کیا ہے کہ بنو کینوقا یہودیوں کا جو پہلا گروہ مدینہ منورہ سے انہیں جلاوطن کیا گیا تھا اور اس کی وجہ وہ یہ تھی کہ ایک مسلمان عورت وہ اپنا تجارتی سامان جو ہے تو وہ بنو قینوقا کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے وہ لے گئی تھی اور وہاں پر اور یہ لوگ یہ بن وقا والے یہ زیادہ طور پہ زرگری کا کاروبار کرتے تھے سنار تھے یہ سنار تھے اور یہ زرگری کا کاروبار کرتے تھے اور بن وق اسی قبیلے میں سے جو مشہور صحابی ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ انہی کے برادری میں سے تھے اور یہ نہایت بہادر لوگ تھے شجاع لوگ تھے یہ شجاع لوگ تھے تو وہ مسلمان عورت وہ ایک سنار کی دکان پر وہ بیٹھی اور اس نے اپنا بدن اور اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپائے رکھا تھا بالکل جیسے آج کے دور میں مغرب میں یا جو غیر مسلم ممالک ہیں تو وہاں پہ جو مسلمان خواتین وہ باقاعدہ حجاب میں اور پردے میں وہ پھرتی ہیں اور بعض جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ انہیں اس کے ان کے پردے کی وجہ سے وہ چھیڑتے ہیں تو بعض کچھ یہودی اوباشوں نے اس مسلمان خاتون پر اس کا چہرہ کھولنے کے لیے اصرار کیا لیکن اس نے انکار کر دیا تو جس یہودی سنار کے پاس وہ دکان پر بیٹھی تھی تو اس نے اس کے نقاب کا ایک کونا وہ اس کے پیچھے سے اس کا کونا جو ہے تو وہ چپکے سے کسی چیز کے ساتھ اس نے وہ باندھ دیا جیسے ہی وہ خاتون وہاں سے وہ اٹھی تو اس کا کپڑا جو ہے تو وہ چونکہ الجھا ہوا تھا کسی کانٹے میں تو اس کا چہرہ جو ہے تو وہ اچانک وہ کھل گیا یہودیوں نے قہ لگائے اور اس بیہودگی پر انہوں نے ہنسنا جو ہے تو وہ شروع کیا قریب ہی ایک مسلمان جو ہے وہ گزر رہا تھا اور یہودیوں کی یہ شرارت جب اس نے دیکھی تو اس نے تلوار وہ نکالی اور اس نے وہیں پر اس یہودی کو وہاں پہ قتل کر دیا اسی طرح یہودیوں نے مسلمان پر حملہ کیا اس کو قتل کر ڈالا اور یوں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ معاملہ جو ہے تو یہ گرم ہوا دراصل یہ انصار کا جو سردار ہے حضرت عبادہ ابن سامت تو حضرت عبادہ ابن سامت یہ چونکہ مدینہ کے صحابی تھے جب اللہ کے پیغمبر یہاں پہ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو حضرت عبادہ کے کہنے پر ہی ان یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ ہوا تھا یہودیوں کی اس حرکت کو دیکھ کر حضرت عبادہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے بلکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا حضرت عبادہ سے کہ اس قسم کی حرکتوں کے لیے ہم نے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ یہ نہیں کیا تھا تو عبادہ ابن ثابت انہوں نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو یہ یہودی ہیں میں اطبر او اللہ و الا رسول ہی میں آپ کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہوں جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا دشمن ہے تو میں ان سے بیزار ہوں ابر اومنفار اور میں ان کے وعدے سے مکمل طور پہ برات کا اعلان کرتا ہوں عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین وہ اسی موقع پر جب اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اب اللہ کے پیغمبر ان کے خلاف جو ہے تو وہ لشکر کشی کریں گے تو وہ آیا اور اس نے اپنی وہ منافقت کیونکہ بظاہر اسلام کا دعوی تو وہ کرتا تھا تو اللہ کے پیغمبر کے وہ بالکل وہ چمٹ گیا اور اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ انہیں معاف کر دیں اور میں تب تک آپ سے چمٹا رہوں گا جب تک کہ آپ ان کو معاف نہ کر دیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ اپنی وہ جو حسد ہے اور جلن ہے اس کا اظہار کیا تھا تو الغرض اللہ کے پیغمبر نے بالآخر کہ انہیں یہاں سے جلاوطن ہونے کا فیصلہ کیا کہ یہ یہاں سے جائیں گے اور یہ لوگ بھی تیار ہو گئے یہ لوگ بھی یہاں سے جانے کے لیے یہ تیار ہو گئے تو یہ سب سے پہلا گروہ ہے بنو کے اور یہاں سے یہ جلا کیے گئے اور یہ شام کی طرف یہ چلے گئے تو ان آیات میں غزوہ بنو قین کی طرف یہ اشارہ ہے اور یہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بدر رمضان دو ہجری میں ہوا تھا اور یہ شوال دو ہجری میں یہ واقعہ یہ پیش آیا ہے قرآن میں اور بھی دیگر آیات ہیں جیسے سورہ عمران میں وہ دو آیات اس کے نیچے بھی مفسرین بنو قین کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں سورہ علمران کے بالکل پہلے باب میں قُل للذین کفرو ستغلبون و تحشرون الى جہنم ایک یہ آیت اور ایک اس کے بعد بارہ تیرہ ہے قَدَ کَانَتْ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فی فِي أَتَيْنِ الْتَقَتَا فِي أَتٌ تُقَاتِلُ فِي اس آیت میں بھی انہی کی طرف یہ اشارہ ہے کیونکہ یہ غزوِ بدر کے بالکل متصلن یہ آیات یہ نازل ہوئی تھی کہ کمثل اللذین من قبلهم قریباً ان کا حال یہ ان لوگ ان لوگوں کے حال جیسا ہے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے اور یا من قبلہم ان بنو قینوقا کی طرف بھی اشارہ ہے اور بنو قینوقاء سے ایک مہینہ پہلے مشرقین مکہ وہ بھی بدر میں مردار ہوئے تھے ہلاک ہوئے تھے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ من قبلہم قریب انزاک و بالا امرہم اس میں مشرقین مکہ ان کی شکست کی طرف وہ اشارہ ہے دونوں مراد ہیں کیونکہ یہ بنو نذیر سے پہلے یہ دونوں واقعات یہ پیش آ چکے تھے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے قریباً نزدیک ہی ذاکو و بالا انہوں نے چکا تھا انجام اپنے کام کا اپنی خلاف ورزی اور اپنی معاہدے کی مخالفت کا انہوں نے انجام چکا تھا و لحم آذاب اور ان کے لیے دردناک آذاب ہے دردناک سزا ہے کمثل الشیطانی اب یہاں پہ منافقوں کا حال اور منافقوں کی تجبی کہ منافقوں کا ان بنو نظیر کو اپنی نصرت کا وعدہ دلانا اور اپنی نصرت کا یقین دلانا اس نصرت کی اور اس وعدہ کرنے کی مثال کیسی ہے بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان وہ انسان سے کفر کرواتا ہے انسان کو وہ گمراہ کرتا ہے لیکن وقت آنے پر جب پھر وہ اس سے مدد مانگتا ہے کہ اب میری مدد کرو تو وہیں پر شیطان وہ پیچھے ہو جاتا ہے کہ اب اپنا کام کرو میں تم سے بیزار ہوں بلکہ میں تو خود اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور یہ ڈر بھی شیطان کا یہ مکاری کے طور پہ ہے وہ کوئی حقیقت میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو منافقوں کا حال بھی منافقوں نے یہاں پہ بنو نظیر کو اپنے وعدے وہ دکھائے اور اپنی کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے تمہارے ساتھ نکلیں گے تمہاری مدد کریں گے اور ہمارے پاس اتنے جنگجو ہیں لیکن وقت آنے پر جب بنو نذیر ان کی طرف دیکھ رہے تھے تو نہ ابن سلول نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نہ بنو قریضہ اور ان لوگوں نے ان کی کوئی مدد کی کمزلی الشیطانی مثال ان منافقوں کا یعنی مثل المنافقین مثال ان منافقوں کا امام نصفی وہ کہتے ہیں مسل المنافقین کو بہکانے انہیں لڑائی پر آمادہ کرنے اور ان سے نصرت کا وعدہ کرنے اور پھر وعدہ خلافی کر کے انہیں اکیلا چھوڑنے میں انہوں نے ایک لمبی عبارت وہ ذکر کی ہے تو منافقوں کی مثال کا مسلس نے ان کا حال وہ شیطان کے حال جیسا ہے ادقال انسانی جب کہتا ہے یہ شیطان انسان سے اکفر فر کہ کفر کر انکار کر پہلے اس سے کفر کرواتا ہے فلما کفر پس جب وہ کفر کرتا ہے کالا تو پھر کہتا ہے انی بڑی امن کا بے شک میں تم سے بیزار ہوں انی اخاف اللہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے شیطان میں بھی بڑی خدا خوفی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں کرتا حرام ہے لیکن کہتا ہے اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں کرتا سود ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں جب اللہ کا خوف تمہارے کردار میں وہ واضح نہ ہو وہ ظاہر نہ ہو تو ایسا ڈرنا یہ شیطان کا بھی ہے اللہ رب العالمین بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا اور یہاں پہ مفسرین نے جیسے ابن کثیر نے دیگر مفسرین نے وہ واقعہ وہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو تلبیس ابلیس میں ابن جوزی نے ذکر کیا ہے اور بہت سارے واقعات یہاں پہ مفسرین وہ ذکر کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کے اس راہب کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو اپنی عبادت گاہ میں ہمیشہ وہ عبادت میں مشغول رہتا اور روزے رکھتا تھا اور سال ہا سال تک وہ اسی حالت میں اس نے گزارے اب شیطان یہ اس کے پیچھے پڑا اور یہ یاد رکھیں جب عبادت کے ساتھ اور اسی پیری مریدی کے ساتھ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو اللہ کی کتاب کا علم نہ ہو اور ساتھ میں پھر اللہ کی توفیق بھی نہ ہو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ ایک رات میں عبادت کر رہا تھا اور اتنے میں ایک روشنی والا تخت وہ اوپر سے اوپر آسمان سے وہ نیچے زمین کی طرف آ رہا تھا اور وہاں سے ایک غیبی صدا آئی آج کے پیروں کو یا آج کے مسلمان کو اگر اسی طرح ایک تخت جو ہے وہ نور والا روشنی والا وہ اگر ہوا سے وہ اتر آئے تو وہ تو کہے گا کہ بالکل میں تو پہنچا ہوا پیر ہوں لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وہ تو چونکہ ایک عالم شخص تھے تو وہ ان چیزوں سے وہ دھوکھا نہیں ہوئے اور وہیں سے ایک عاطف اور ایک خفیہ آواز وہ آئی اور اس سے آواز وہ نکلی کہ شیخ بس تمہاری اتنی عبادت یہ کافی ہے اور مزید تم اپنے آپ کو مت تھکاؤ شیخ نے کہا کہ قرآن میں تو اللہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے سور حجر کی آخری آیت و ابدرب کا حطایاتی عقل یقین کہ پیغمبر موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو عجیب بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر تو اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ عبادت کرنے کا مکلف ہے مجھے زندگی میں یہ مقام کیسے ملا کہ بس تمہاری اتنی عبادت کافی ہے اور مزید عبادت وہ نہ کرو تو اس نے کہا یہ تو کوئی شیطانی حرکت ہے فوراً اس نے کہا لا حول ولا قوت اللہ باللہ اور تخت دڑام سے وہ نیچے گرا اور وہیں سے اسے دوسری آواز آئی کہ تم اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچے ہو ورنہ تمہاری طرح میں نے سینکڑوں ہزاروں کو میں نے گمرا کیا ہے اب یہاں سے شیطان دوسری طرف سے وہ حملہ آور ہو رہا تھا کہ شیخ کو اپنے علم کی بنیاد پہ وہ تکبر میں وہ مبتلا کرے تو شیخ نے کہا نہیں میں علم کی بنیاد پہ نہیں بچا بلکہ میں اللہ کی توفیق سے تمہارے شر سے میں بچا ہوں تو صرف علم جو ہے یہ کافی نہیں جب تک کہ انسان اپنی حفاظت نہ کرے اور اس کا تعلق یہ اللہ کے ساتھ یہ استوار اور قائم نہ رہے تو اسی طرح وہ بزرگ وہ اپنے عبادت خانے میں سال ہا سال وہ اسی طرح عبادت میں مصروف رہا تو شیطان اس کے پیچھے پڑا اور سب سے زیادہ جو مکار اور ہوشیار شیطان ہے تو وہ اس کے پیچھے لگایا تو وہ شیطان وہ راہب کی صورت میں وہ بھی عبادت گزار بن کر یہ آیا اس کے پاس اور وہ اس سے بھی زیادہ وہ عبادت کرتا تھا یہاں تک کہ یہ جو اصلی راہب ہے تو اسے اس پر اعتماد ہو گیا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر یہ عبادت کرتا ہے تو یہ جو مصنوعی راہب ہے شیطان جو مصنوعی راہب بنا تھا کہ وہ بالآخر وہ اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ اس راہب کو وہ کچھ دعائیں جو ہے وہ ایسی سکھائے کہ جس سے بیماروں کو وہ فورن شفا جو ہے وہ مل جاتی تھی پھر بہت سارے لوگوں پر اس نے اپنا اثر کر کے انہیں بیمار کر کے شیطان ان پر مسلط ہوا تو لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ ایک راہب ہے اور اس کے پاس جیسے ہی تم جاؤ گے وہ جیسے ہی تم پہ دم کرے گا تو تم فورن وہ ٹھیک ہو جاؤ گے اور شفیاب ہو جاؤ گے اور اسی طرح لوگوں کا اس راہب پر بڑا اعتماد وہ آیا اور بالاخر ایک لڑکی تھی جس پر اکثر مرگی کا اور جنون کا یہ دورہ پڑتا تھا اور وہ اسی کے پاس وہ لاتے رہے اور پھر جب اسے دوبارہ وہ گھر میں وہ لے جاتے تو دوبارہ اس پر مرگی کا وہ دورہ پھر آ جاتا تو اس سردار نے کہا کہ یا تو یہ شخص ہمارے پاس آئے اور یا یہ لڑکی اسی کے عبادت خانے میں اسے وہیں پہ چھوڑ دو بلاخر پہ وہ لڑکی اسی کے ساتھ وہ عبادت خانے میں وہ وقت گزارتی اور وہ اسے دم کرتا اور بلاخر شیطان نے اسے بہکایا اور بلاخر اسے وہ مو جو ہے اس کا وہ کالہ کروا دیا اور بادشاہ نے اسے پکڑا بادشاہ نے اسے پکڑا اور بلاخر جب اس کے پانسی پر چڑھنے کا وہ وقت آیا تو وہاں پہ شیطان نے اسے کہا کہ اب بھی میں تمہیں بچا سکتا ہوں اگر تم مجھے سجدہ کر لو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں پہلے ہی اس سے وہ بدکاریاں وہ کروا چکا تھا بعد میں اس نے اس کا قتل بھی وہ کر دیا اور پھر سولی پر چڑھتے ہوئے اس نے اسے سجدہ بھی کیا اور پھر وہ سولی پر وہ چڑھ گیا اور شیطان نے کہا انی بڑی امن کا میں تجھ سے بیزار ہوں بروز قیامت بھی ابلیس اپنے پیروکاروں سے یہی کہے گا جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا اور غزوہ بدر کے موقع پر سورہ انفال آیت نمبر 48 میں وقال لا غالب لكم اليوم اني جار لكم فلما ترات الفئتان و وہاں پہ ہم نے سراقه ابن مالک ابن جوشم کا وہ واقعہ وہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو شیطان بھی اسی طرح انسان کو کفر پر آمادہ کرتا ہے لیکن پھر وقت آنے پر وہ پیٹ دکھا کر وہاں سے وہ چلتا بنتا ہے۔ كماثلي الشيطان ان منافقین کے وعدوں کی مثال یہ شیطان کے حال کی طرح ہے ازقال انسانی جب وہ کہتا ہے انسان سے کفر کر بس جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بے شک میں تم سے بیزار ہوں بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو اب جو لوگ شیطان کے ہاتھوں وہ گمراہ ہوئے تو وہ کہیں گے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے اللہ نے تو شیطان کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اب ہم تو انہی کے ہاتھوں گمراہ ہوئے ہیں تو اسی لیے ہمارے ساتھ تو ضرور رعایت ہوگی قرآن کہتا ہے دونوں کا انجام گمراہ کرنے والے کا انجام بھی جہنم ہے اور گمراہ ہونے والے کا انجام بھی جہنم ہے فکانہ آ کے بتا تو پس ہوگا ان دونوں کا انجام گمراہ کرنے والے کا زوال کا بھی اور زوال کا بھی یعنی گمراہ ہونے والا اور مزل گمراہ کرنے والا زوال مزل دونوں کا تو پس ہوگا ان دونوں کا انجام انہما فی نارے کہ دونوں ہوں گے جہنم کی آگ میں خالدین فیہا خالدین تسنیہ ہے اور دونوں ہمیشہ رہیں گے اس میں وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا تو اس رکو میں منافقین کو زواجر اور تخویفات وہ دیے گئے اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ کیا تُو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے منافقت کی کہ وہ کہتے ہیں لیکوانہ اپنے بھائیوں سے ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا ہے اہل کتاب میں سے کہ اگر تم نکالے گئے اپنے گھروں سے تو ہم ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے یعنی تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو ولانتی رفیق محدن ابدا اور ہم نہیں کہا مانیں گے تمہارے معاملے میں کسی کا بھی اور کبھی بھی یعنی مطلب یہ کہ ہمارا بالکل یہ اٹل فیصلہ ہے ہم کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے وَإن قوتل تم اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی لڑی گئی تو ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں لائن خجو اور بخدا اگر وہ نکالے گئے لائق رجو نوم تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ اور اگر ان کے ساتھ جنگ لڑی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر فرض یہ مدد کر بھی لے ان کی تو ضرور پھیریں گے اپنی پشت کو اور پھر ان کی کوئی مدد وہ نہیں کی جائے گی أشد صدورهم ضرور تم اشد کے, کے اعتبار سے فی رحم ان کے سینوں میں یعنی ان اہل کتاب یہود و نسوارہ کے سینوں میں اور ان منافقین کے سینوں میں من اللہ اللہ سے اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں ذالک بھی انہم قوم اللہ افقہون اور یہ بات اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں سمجھتے اللہ کے دین کو اللہ کی کتاب کو یہ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ جمیعاً اکٹے اللہ فی قرم محسنتن مگر بستیوں میں قلعہ بند او میں وراء جدر یا دیواروں کے پیچھے سے باسہم بینہم شدید ان کی جنگ آپس میں بڑی سخت ہے تحسبہم جمیعاً تم گمان کرتے ہو ان پر اکٹے ہونے کا اور ان کے دل آپس میں جدا جدہ ہیں الگ الگ ہیں ذالک بی انہم قوم اللہ یاقلون اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں عقل نہیں ہے کمثل الشیطانی ان یہودیوں کی مثال ان بنو نذیر کے یہودیوں کی مثال کمثل اللذین من قبلہم ان لوگوں کے حال جیسا ہے کہ جو ان سے پہلے تھے قریبا قریب نزدیک ہی ذاقو و بالا امرہم انہوں نے چکا ہے انجام اپنے عمل کا ولہم عذاب علی اپنے کام کا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے ان منافقین کے وعدوں کی مثال کمثل الشیطان الشیطان کے حال کی طرح ہے اذ قال للانسان اكفر جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر انکار کر پر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ बेशक میں لا تعلق تم سے انی اخاف اللہ बेशक میں डरता ہوں اللہ سے کہ جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا پس ہوگا ان دونوں کا انجام انا فنارے کہ بے شک یہ دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے اور دونوں ہمیشہ رہیں گے فیحا اس میں اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا آخرا رب العالمین